اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اسی کا فضل اور اسی کا احسان ہے ایک بار پھر ہم قرآن و حدیث کے نور سے منور ہونے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے مما توفیقی اللہ نیکی کی توفیق تو صرف اللہ تعالی کی طرف سے ہے اس نیک توفیق پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر جمع ہونا قبول و منظور فرمائے اور ہمارے ظاہر اور باطن کو نور قرآن پاک سے منور فرمائے اور ہمیں ان پاکیزہ لوگوں میں شامل فرمائے جو قرآن و حدیث کا ادب بجا لاتے ہیں میری مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان کہ جو قرآن و حدیث کی باتیں غور سے سنتے ہیں اور ان کی توجہ بیان ہی کی طرف مرکوز رہتی ہے شیطان و نفس کے وار سے بچ کر جسمانی حاضری کے ساتھ ساتھ ذہنی اور قلبی حاضری بھی انہیں نصیب ہوتی ہے در حقیقت وہ قرآن و حدیث کا ادب بجا لانے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ کسی نے خوب کہا با ادب با نصیب اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے اور قرآن و حدیث کا نور توجہ کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک سے محبت کرنے والے بھائیوں اور بہنوں قرآن پاک وہ پیاری کتاب ہے جس سے رہنمائی حاصل کر کے ہمارے اسلاق بزرگان دین دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کر گئے سر علی عمران آیت نمبر 138 میں اشارت ہے خاضہ بیان الناس یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے وہ ہدن اور ہدایت ہے وہ مئو اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت ہے صورت النساء آیت نمبر ون ہنڈریڈ سیونٹی فور یا ایوہنس اے لو گم قدم برہان رب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گیا وہ ان کم نورم اور تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی نے نور مبین کو نازل فرمایا اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کی باتیں ایسا غور سے سننے کی توفیق عطا فرمائے کہ نور قرآن پاک سے ہم سب کے قلوب منور ہو جائیں الحمدللہ ہر انگریزی ماہ کے پہلے بدھ وینسڈے کو اسی لون قادریا لون شہزادہ لون میں جیل چورنگی کے پاس کراچی میں ہم سب معاشرتی برائیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور معاشرے سے برائیوں کو دور کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوتے ہیں آج ہم جس موضوع کے تحت جمع ہوئے ہیں یہ موضوع بہت ہی زیادہ اہم موضوع ہے نا قابل تلافی نقصان یہ کی کیا ہے انسان اگر اپنی زندگی پر غور کرتا ہے تو کئی مواقع ایسے آتے ہیں جس میں انسان سے غلطیاں سرزت ہو جاتی ہیں کئی بار بڑے بڑے نقصان ہو کر بیٹھتا ہے بال ایسے نقصان ہوتے ہیں جس کی تلافی ممکن ہوتی ہے اس نقصان کو انسان پورا کر سکتا ہے اور جو نقصان ہو گیا اس کی تلافی ہو جاتی ہے اور بعض نقصان بسا اوقات انسان اسے نقصان سمجھتا ہے وہ اس کے لیے نفع اور فائدے کا باعث بن جاتے ہیں لیکن آج ہم جس عنوان کے تحت جمع ہیں آپ جانتے ہیں وہ عنوان ہے نا قابل تلافی نقصان یعنی ایسا نقصان ایسی بربادی ایسی تباہی جس سے پھر نجات نہ مل سکے ایسا نقصان جو اب پورا نہیں ہو سکتا جس کی تلافی نہ ہو سکے وہ ناقابل تلافی نقصان ہے اس عنوان کی اہمیت جاننے کے بعد اللہ تعالی کے پیارے کلام سے اسلوب و طریقہ اکثر کیا گیا قرآن پاک میں اشارتن اور بعض مقامات پر سری اور واضح طور پر موجود ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں جنت اور جنت کی دائمی نعمتوں کے حقدار کون ہیں مگر قرآن پاک میں جہاں کامیاب لوگوں کا ذکر کیا گیا جنت اور جنت کی دائمی نعمتوں کا ذکر کیا گیا وہاں قرآن پاک میں کامیابی کا دار و مدار جن چیزوں کو قرار دیا گیا ان میں سب سے مقدم اور سب سے اہم وہ ایمان کا محفوظ رہنا اور سلامت رہنا ہے اگر ایمان ضائع ہو جائے اور اسی حال میں وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو یہ ناقابل تلافی نقصان ہے ہمیشہ کی تباہی ہے ہمیشہ کی بربادی ہے ایمان اگر برباد ہو جائے اور انسان کا خاتمہ برا ہو تو یہ ناقابل تلافی نقصان ہے چنانچہ قرآن مجید فقان حمید میں ایمان کی حفاظت کا درس دیا گیا تو آج کی نشست میں ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ایمان کی اہمیت ایمان کی سلامتی کیوں ضروری ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں وہ کون سی معاشرتی برائیاں ہیں جن کی وجہ سے ایمان برباد ہو جاتا ہے ہم اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھائیں اور اپنے اور اپنے گھر والوں کی ایمان کی سلامتی کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے آج کے اس موضوع میں ہم سماعت کریں گے مجید فوقان حمید میں ایمان کی اہمیت کا درس ہے سور آل عمران آیت نمبر ایک سو دو چوتھا پارا دوسرا رکو یادینا منتقان والو اللہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو حق حقوط اللہ سے ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے ولا تمو تن ون تم مسلمون اور تم اسی حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو یعنی جب تمہیں موت آئے تو تمہارا ایمان سلامت ہونا چاہیے تمہیں ایسے کام کرنے ہیں اپنے ایمان کی ایسی فکر کرنی ہے کہ جب بھی تمہیں موت آئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ سور علی عمران آیت نمبر 85، تیسرا پارا ستروا رکو یب تغی غیر السلامی دین ہے جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین پر چلا جائے پلائی يُقْبَلَ مِنْهُ پس ہرگز وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا فل آخر الخاصری اور وہ شخص یقیناً آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا سورت النساء آیت نمبر ایک سو چوبیس پانچواں پارا پندرہواں رکو ومیا مل مین سول منزا کرن او انسا جو بھی مرد یا جو بھی عورت نیکی کرے وہ ہوا مومن اس حال میں کہ وہ مومن ہو صرف نیکی کا ذکر نہیں ہر نیکی کی قبولیت کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے وہ ہوا مومن وہ نیکی کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو الجنتا یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے محترم پیارے بھائیوں ان قرآن آیتوں سے ایمان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے انسان چاہے کتنی ہی نیکیاں کرے کتنے ہی اچھے کام کرے اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے ایمان سلامت نہیں ہے یا مرتے وقت اس کا خاتمہ برا ہو تو سارے اعمال اس کے برباد ہیں جو لوگ ایمان لائے اور ایمان پر ثابت قدم رہے فرآن مجید فقان حمید نے ان کی تعریف بیان کی ان البی قالو قولو اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے تم مست پھر اس پر وہ ثابت قدم رہے ایمان کی سلامتی انہیں نصیب ہو گئی تت نزل علیہ ان پر فرشتے نازل ہوں گے جب ان کی موت کا وقت ہوگا جب یہ قبر میں جائیں گے جب یہ قبر سے نکلیں گے ہر موقع پر رحمت کے فرشتے ان پر نازل ہوں گے اور ان سے کہیں گے اللہ تخافو کہ اے مومنو جو ایمان پر ثابت قدم رہے تم پر کوئی خوف نہیں ہے ولا تہ اور تم غم نہ کرنا وہ اب شروع ال جنت التی اور تمہیں اس جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ناخن و اولیا اکم فل حیات دنیا و فل آخر ہم تمہارے مددگار ہیں تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں دنیا میں بھی فرشتے انہیں بشارتیں دیتے ہیں ولکم فی ہا ماں تشتہی اور تمہارے لی جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو تمہارا جی چاہے گا فی ہاں اور تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو تم مانگو گے من غفور رشیم یہ پکشنے والے مہربان رب کی طرف سے مہمان نوازی ہے سر حامی سجدہ آیت نمبر تیس سے لے کر بتیس تک ہم نے سماعت کی ایمان کی سلامتی نصیب ہو جائے اور مومن کل بروز قیامت اٹھے تو ایمان کی برکتوں سے وہ ایسا مالا مال ہوگا کہ اشاد فرمایا سر حدید آیت نمبر بارہ یومت ارلم اس قیامت کے دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے نور ہوں بین ایدیہم و بی ایمانہم ان کے ایمان کا نور ان کے آگے اور پیچھے چل رہا ہوگا بش آؤ ان سے کہا جائے گا آج تمہیں بشارتیں ہیں جنات جنتوں کی بشارتیں ہیں دائمی نعمتوں کے باغات کی بشارتیں ہیں تجریم ان داختی حل جن کے نیچے نہریں رواں دوا ہیں خالدین فیحا ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے اے کامیابی کے متلاشیوں ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو سنو رول الفوز اوغیر ایمان کی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے جو اس دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا وہی جنت میں جائے گا اور جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں سڑتا رہے گا آخرت کی ابدی نعمتیں حاصل کرنے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اولین شرط ایمان ہے اور اگر ایمان برباد ہو جائے توبہ کی توفیق نہ ملے اور اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو جائے تو ہمیشہ کی بربادی ہے یہ ناقابل تلافی نقصان ہے سورہ آل عمران آیت نمبر نوے نو اور نائنٹی ون اکیانوے میں اشاد فرمایا ان لدین بعد باد ایمانی غور کیجیے گا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا جن کے ایمان برباد ہو گئے ان الدین کفرو باد ایمانی بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تم مزداد پھر کفر میں اور بڑھ گئے خاتمہ کفر پر ہوا لن تک بلا ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی لون <الطَّالُّون> اور یہی لوگ گم ہیں ان لدی نفرو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَهُمْ كُفار اور اس حالت میں مرے کہ وہ کافر ہیں یعنی کفر کیا اور کفر کی حالت میں دنیا سے گئے پلئی یو من مل آشادی مل ال پس ہرگس ان میں سے کسی سے زمین کے برابر سونا بھی قبول نہ کیا جائے گا ولا بھی اگر وہ یہ زمین کے برابر دولت عذاب سے بچنے کے لیے دے پھر بھی قبول نہ کی جائے گی الا اکل آزاب علیم یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اما الحم منا سرین اور ان لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور آنے پاک سے محبت رکھنے والے بھائیوں اور بہنوں قرآن کی محبت میں یہاں جمع ہونے والے بھائیوں اور بہنوں معاشرتی برائیوں کے خلاف جہاد کرنے والے بھائیوں اور بہنوں ہم یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی سوچ کا محور مقرر کریں ایمان وہ عظیم الشان تینتیس سرمایہ ہے جس کی قدر اللہ والوں نے ہمیشہ کی اور اس کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کی وہ کوشش کرتے رہے قرآن و حدیث سمجھنے والے اللہ تعالیٰ کے ایک مقبول بندے کی خدمت میں ایک شخص آیا اور وہ بڑا ناشکرا شخص تھا اس نے آ کر اپنی مصیبتوں کا رونا رویا اور باللہ من ذالب بڑے سخت جملے اس نے کہے جسے آج کر لوگ پریشان ہو کر کفریات تک بکنے لگتے ہیں کہ اللہ نے اس کو یہ دیا ہے اس کو یہ دیا ہے اور مجھے کچھ نہیں دیا ایسے جملے جس میں اللہ کی توہین پائی جائے یا ایسے جملے جس کے اندر رب العالمین پر اعتراض کرنا پایا جائے بے ادبی ہو ایسے جملے کہنے سے ایمان برباد ہو جاتا ہے تو خیر پنہ شکری کے جملے کہنے لگا تو اس اللہ کے نیک بندے نے اس سے کہا کہ تم مجھے اپنی آنکھ ایک لاکھ درہم میں دینے کو تیار ہو میں تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا ہوں اور مجھ سے ایک لاکھ تم درہم لے لو تو اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا چلو دونوں آنکھ میں تمہاری پھوڑ دیتا ہوں تین لاکھ درہم لے لو اس نے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں اس طرح ہر اس کے بارے میں وہ کہتے رہے کار اسے غصہ آ گیا اور کہنے لگا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ارے اگر مجھے کروڑوں درہم بھی مل جائیں تب بھی میں اپنے جسم کے اعضا کو ضائع کرنے کے لیے آپ کو اختیار تو نہیں دے سکتا یہ آنکھیں یہ کان یہ زبان یہ دل یہ جان میں دنیا کی دولت کی خاطر کیسے دوں تو آپ نے فرمایا کہ تو بڑا ناشکرا ہے اللہ نے تجھے جسم میں وہ وہ نعمتیں دی ہیں کہ کروڑوں درہم بھی کوئی دے تو, تو دینے کو تیار نہ ہو پھر بھی تو اللہ کی ناشکری کرتا ہے پھر آپ نے فرمایا سب سے بڑی نعمت اللہ نے تجھے ایمان کی دی ہے دنیا عارضی ہے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے اگر ایمان کی دولت نہ ہو تو ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا سب سے بڑی دولت ایمان کی ہے کیا تو نے اس پر شکر ادا کیا ایمان کی اہمیت ہمارے بزرگانے دین خود بھی سمجھتے تھے اور دوسروں کو بھی بٹھانے کی کوشش کرتے رہے آج جب ہم اپنی حالت دیکھتے ہیں اور معاشرے پر ایک نظر ہم ڈالتے ہیں تو پونا معاشرہ بے عملی کا شکار نظر آتا ہے ذلت و رسوائی میں لوگ مبتلا ہو گئے ایمان اور اس کے تقاضوں سے لوگ واقف نہیں ہیں ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں اور جو چیزیں ایمان کو ضائع کرنے والی ہیں اس سے بچنے کا ہمارا ذہن نہیں ہے پیارے اور محترم بھائیوں اور بہنوں اگر آج ایمان کے تقاضوں کو پورا نہ کیا اور ایمان کی اہمیت قدر و منزلت کو ہم نے نہ جانا تو یاد رکھیں خدا نا خاصہ اگر ایمان برباد ہو گیا تو انتہائی بربادی اور تباہی ہے نا قابل تلاقی نقصان ہے توحید کا پرچم ایمان کا پرچم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند کیا صحب کرام علیہ مردوان نے مکہ مکرمہ میں جو تکالیف برداشت کی یہ تکالیف ایمان کی وجہ سے برداشت کی ایمان کی سلامتی ایمان کی حفاظت کفال صرف ایک مطالبہ کرتے کہ ایک دفعہ کلمہ کفر بد دو مگر وہ کسی لمحے بھی کفر اور شرک کرنے پر تیار نہ ہوئے یہاں تک کہ کافروں نے ظلم و ستم کی آندیاں چلائیں مسلمان مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے حبشہ گئے مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اپنے وطن کو چھوڑ دیا ایمان کی سلامتی کے لیے ایمان کی فکر میں بس ایک ہی فکر تھی کہ ہمارا اور ہماری اولاد کا اور ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ ہو جائے آج ہم اگر اپنے معاشرے پر غور کریں معاشرتی برائیوں میں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کی کوئی فکر نہیں ایمان کی قدر و منزلت اور اہمیت جاننے والوں میں ایک نام ایک عظیم نام عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے مکہ مکرمہ میں ایک زمین کا ٹکڑا ہے جسے جس ہررا کہتے ہیں اس کی گرمی پورے عرب میں مشہور تھی آپ کا آقا امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمیز اتار کر سخت گرمی میں جبکہ ٹیمپریچر موجودہ اگر اسکیل سے دیکھا جائے تو پچپن سینٹی گریڈ یا سکسٹی سینٹی گریڈ ہوتا ہوگا یا اس سے بھی زائد سخت دھوپ میں وہ زمین جو تانبے کی طرح گرم ہو جاتی قمیص اتار کر آپ کو زمین پر لٹا دیتا اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیتا تاکہ اب ہل نہ سکیں آپ کو پھر مارتا شدید ضربیں لگاتا زدو وب کرتا پھوکا پیاسا رکھتا پھر اس شدید گرمی میں لوہے کی زیرا لوہے کی جیکٹ پہنا دیتا جس کی گرمی سے اور اس تپتے ہوئے لوہے سے آپ کا بدن زخمی ہو جاتا شام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر کوٹری میں ڈال دیتا کبھی آپ کے گلے میں رسی ڈال دیتا اور مکے کے نوجوانوں کو بچوں کو کہتا تو وہ رسی کو کھینچتے اور مکے کی گلیوں میں آپ کو گھسیٹا جاتا جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو شدید زخمی نہ ہو چکا ہو مگر آپ بلند آواز سے یہ تکالیف برداشت کرتے ہوئے ایک ہی بات کہتے کہ میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا آپ امیہ بن خلف سے کہتے تم مجھے مار مار کر قتل کر دے شہید کر دے جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے مگر میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گا حضرت عبداللہ بن حضافر رضی اللہ تعالیٰ شام کی ایک جنگ میں آپ اسی مسلمانوں کے ساتھ قیدی بنا لیے گئے رومی فوجیوں نے ایک کھولتا ہوا تیل گرم کیا بہت بڑی دیگ پوس کی طرح تالاب کی طرح اسے گرم کیا کھولتا ہوا تیل اور حضرت عبداللہ بن حذافہ سے کہا کہ آپ عیسائیت قبول کر لیجئے آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا تو آپ کو ڈرانے کے لیے اسی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان انہوں نے لیا اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے سے پہلے اس مسلمان کو کہا کہ تم عیسائیت قبول کر لو اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا تو اسے اٹھا کر کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا وہ بھن کر کباب بن گئے شہید ہو گئے حضرت عبداللہ بن حذافہ رونے لگے رومیو نے کہا کہ اب مت سے ڈر گئے چلو ابھی بھی موقع دیتے ہیں ابھی بھی عیسائیت قبول کر لو تو تمہاری جان بخش دیں گے حضرت عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے میں اس لیے نہیں رو رہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ افسوس میری ایک ہی جان ہے کاش میری ہزاروں جانیں ہوتی اور اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتی ایمان کی حفاظت کی فکر ہے ایمان سب سے اہم چیز ہے ان کے نزدیک سب سے بڑا نقصان ایمان کا ضائع ہو جانا ہے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لیا ہے آپ کو اپنی ماں سے بڑی محبت تھی آپ کی ماں کافرہ تھی ماں کو جب پتہ چلا تو ماں نے کہا کہ میں بھوکی رہوں گی پیاسی رہوں گی تین دن تک ماں بھوکی اور پیاسی رہی ایک ہی مطالبہ تھا کہ احساس اسلام کو چھوڑ دے ماں کی حالت حضرت ساتھ سے نہ دیکھی جاتی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے پھر جب تین دن گزر گئے تو ماں سے کہا اے میری ماں تو کافرہ ہے تو مشرکہ ہے کتوں کی پوجا کرنے والی ہے مگر ہے میری ماں مجھے تج سے محبت ہے میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں دیکھ اسلام قبول کر لے ورنہ ہمیشہ جہنم میں سرتی رہے گی کفر تباہی و بربادی ہے ماں نے کہا میں اسلام قبول نہیں کروں گی اور تو اسلام سے باز آ جا اور دوبارہ کفر میں آ جا ورنہ میں بھوکی پیاسی رہ کر مر جاؤں گی حضرت سعد نے کہا اے ماں اگر تیرے جسم میں ہزار جان ہوں اور ایک ایک کر کے ساری جانیں نکل جائیں پھر بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ ایک عورت کے غلام تھے جب عورت کو یہ پتہ چلا کہ حضرت خباب چھپ چھپ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں تو لوہے کی سلاح گرم کر کے لوہا گرم کر کے آپ کے سر پر داغتی وہ گرم لوہا آپ کے سر پر لگاتی جس سے آپ کی چیخ نکل جاتی سر سے خون بہنا شروع ہو جاتا آپ کہتے تجھ کچھ بھی کر لے میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا پھر حضرت خباب کی پیٹھ کو ننگا کیا جاتا اور پھر گرم انگاروں پر آپ کو لٹا دیا جاتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن حضرت خباب کی پیٹ ننگی پیٹ کو دیکھا تو آپ نے کہا اے خباب یہ تمہاری پیٹ پر یہ سفید سفید داغ کیوں ہیں حضرت خباب نے کہا یا امیر المومنین اے امر فاروق رضی اللہ تعالی جب آپ ننگی تلوار لے کر اسلام کے خلاف اسلام کو مٹانے کے لیے گھوما کرتے تھے جب ابتدا میں چند لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا کفار ظلم کرتے تھے اس وقت ایک دن مجھے گرم انگاروں پر لٹا دیا گیا اور میرے جسم سے اتنی چربی نکلی اس چربی کی وجہ سے وہ گرم انگارے بجھ گئے یہ اس کے نشان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پیٹھ کو چوم لیا اور بوسا دیا اور کہا یہ وہ مبارک پیٹ ہے جو اسلام کی وجہ سے ستائی گئی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ میں آئے آپ کافر تھے اس وقت اسلام نہیں لائے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے تین دن تک مکہ میں رہے کوئی قابل اعتماد شخص نہ ملا تینوں دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی سے بھی نہ پوچھا اسلام کے بارے میں تین دن گزر گئے تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے قبیلہ غفار کے مسافر تین دن سے تم مکے میں ہو تمہارا یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے آیا تو حضرت علی نے فرمایا یہ سچے نبی ہیں اسلام سچا دین ہے تو حضرت ابو غفاری نے کہا کہ مجھے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلو تاکہ میں حضور سے ملاقات کروں حضرت علی نے کہا حالات بڑے خراب ہیں اگر کسی نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو وہ تم پر ظلم کریں گے لہذا ہم دونوں اس طرح چلیں گے کہ مجھے ذرا بھی خطرہ محسوس ہوا تو میں بیٹھ جاؤں گا اور اپنا جوتا صحیح کرنے بیٹھ جاؤں گا اور تم آگے بڑھ جانا تاکہ لوگوں کو محسوس نہ ہو کہ تم میرے ساتھ آ رہے ہو حضور کی بارگاہ میں گئے حضور کی پیاری پیاری باتیں سنی فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اب مسجد الحرام میں گئے وہاں گئے تو مشرکوں کو دیکھا حالات بڑے خراب تھے مگر برداشت نہ ہو سکا زور زور سے کلمہ شہادت پڑھنے لگے اور زور زور سے اپنے اسلام کا اعلان کرنے لگے مشرکوں نے مارنا شروع کیا مار کھاتے رہے اور کلمہ شہادت پڑھتے رہے حضرت عباس جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ قبیلہ غفار کا شخص ہے ہم جب شام جاتے ہیں تو یہ قبیلہ راستے میں پڑتا ہے اگر یہ شخص مر گیا تو قبیلہ غفار کے لوگ ہمارے دشمن بن جائیں گے شام کی تجارت بند ہو جائے گی لوگوں نے چھوڑ دیا زخموں سے چور چور ہیں مسلمانوں نے انہیں سمجھایا کبھی حالات صحیح نہیں ہیں آپ اس طرح اسلام کا اظہار نہ کریں پھر دوسرے دن مسجد و حرام میں گئے کافروں کو دیکھا کہ وہ شرک کر رہے ہیں بت پرستی کر رہے ہیں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اسلام کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے ہیں برداشت نہ ہو سکا زور سے کلمہ پڑھنے لگے پھر کافروں نے مارا مار کھاتے رہے اور کلمہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت عباس نے پھر انہیں چھوڑایا اور کافروں سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا اگر یہ مر گیا تو قبیلہ غفار ہمارا راستہ بند کر دیں گے شام جاتے ہوئے تجارت کے لیے یہ راستے سے گزرنا ہمارا ضروری ہے حضرت خالد بن سعید موی آپ جب اسلام لائے تو آپ کا باپ مشرک تھا جب اسے پتا چلا کہ حضرت خالد بن سعید اسلام لے آئے ہیں تو اس نے آپ کو اتنا مارا اتنا مارا کہ موٹا ڈنڈا وہ مار مار کے اس نے توڑ دیا پھر آپ کو قید کر دیا اور آپ بھوک پیاس سے تڑپتے رہے ہو گرمی کے اندر آپ کو رکھا گیا والد کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اسلام چھوڑ دے اور آپ ہر دفعہ یہی کہتے کہ تار مار کے میری جان بھی لے لے میں اسلام نہیں چھوڑوں گا ان تمام واقعات سے بخوبی معلوم ہوا کہ بزرگانی دی کہ نزدیک اسلام کی حفاظت اور ایمان کی سلامتی یہ سب سے اہم چیز ہے انہیں اپنے ایمان کی بڑی فکر ہوتی تھی سورہ سور میں جن اللہ والوں کا ذکر ہے وہ بھی تو غار کی پناہ جب انہوں نے لی تو ایمان کی حفاظت کے لیے لی ہے سورہ کہف آیت نمبر دس میں ارشاد ہے از اول فت یتل القی ربنا آتینا مل کا رشما یاد کرو جب غار کی طرف ان نوجوانوں نے ایمان کی سلامتی کے لیے پناہ لی تو وہ کہنے لگے پروردگار اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما لنا من امرینا رشدا اور ہمارا معاملہ ہمارے لیے آسان کر دے رشت و ہدایت ہمارے لیے آسان کر دے مراد یہ ہے کہ ایمان کی سلامتی کے لیے ہم نکلے ہیں تو ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرماؤ دشمنوں کے وار سے ہمیں محفوظ فرما جنگل ویران میں غار میں آ کر وہ سو گئے تین سو نو سال تک سوتے رہے ان کے جسم خراب نہ ہوئے ان کے لباس میلے نہ ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انہیں نیند سے بیدار کیا اس کا پورا واقعہ سورہ کہاں پہ موجود ہے ان کی فضائل اور ان کے کمالات کا محور محبت مرکز یہ ہے کہ انہیں اپنا شہر چھوڑنا پڑا اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے سورہ آل عمران آیت نمبر آٹھ میں نیک لوگوں کی دعا کا ذکر ہے کہ نیک لوگ اس طرح دعا کرتے ہیں اب بنا لا تو قلوبنا بعد باد تنا اے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو اس ہدایت پر استقامت عطا فرما اور ہدایت کے بعد ہمارے دل ٹیڑے نہ ہو جائیں تو ایسا کرم کرنا کہ اب ہمارے دل ٹیڑے نہ ہوں اے پروردگار یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول منظور فرما جب جادوگر موسا علیہ سلاۃ والسلام کے سامنے ایمان لائے اور فرعون نے کہا لن کم و ارج الم خلا پن تم ملا اس بن نہ کہا کہ ضرور ب ضرور میں تمہارے ایک ہاتھ کو کاٹوں گا اور ایک پاؤں کو کاٹوں گا مخالف سمت میں پھر ضرور ب ضرور میں تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا فرون کی عادت تھی کہ جب کسی پہ ظلم کرتا تو اس کا دائیاں ہاتھ بازو سے کاٹ دیتا اس کی بائیں ٹانگ الٹی ٹانگ رانوں سے کاٹ دیتا اور پھر کھجور کے درخت کے تنے پر بڑے بڑے کیلوں کے ذریعے کیل کے ذریعے وہ کیل جسم سے آر پار کر کے ٹھوک دیے جاتے اور کھجور کے تنے پر اس کو لٹکا دیا جاتا چپکا دیا جاتا اس طرح وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا فرون نے کہا میں یہ سزا دوں گا لیکن جب جادوگروں کو ایمان نصیب ہو گیا ایمان کی لذت وہ پا گئے تو انہوں نے کہا تجھے جو کرنا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اور جب پیون نے حکم دیا اور انہیں جلاد قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو ان لوگوں نے ایک ہی دعا کی ربنا افری علینا سبرن اے پروردگار ہم پر صبر کو انڈیل دے ہمیں صبر عطا فرما تو فنا اے پروردگار ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا موترما ایمان پر خاتمہ نصیب ہو اس کی دعا کی سورہ آراف آیت نمبر ایک سو چھبیس میں اس کا ذکر ہے حضرت یوسف علیہ سلاۃ وسلام اللہ کے نبی ہیں ان کا ایمان تو محفوظ ہے ہماری تعلیم کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر ایک سو ایک تو فنی اے پروردگار مجھے اسلام کی حالت میں مرنا نصیب کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا سور بقرہ آیت نمبر ایک میں بیان ہوئی ربنا وجعلنا مسلمین لکا اے پروردگار تو ہمیں اسلام پر استقامت عطا فرماؤ وَمِن ذُبِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَك اے پروردگار ہماری اولاد کو بھی مسلمان رکھ اور اسلام پر استقامت عطا فرما ان تمام باتوں سے بات بالکل واضح ہے کہ ایمان کی سلامتی کی فکر تمام اللہ کے نیک بندوں نے کی ہے اسی کا وہ درس دیتے رہے یہاں تک کہ سور بقرہ آیت نمبر ایک سو میں حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا ذکر ہے کہ آپ نے وشال کے وقت اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد کو کیا وسیعت فرمائی فوصوا ابراہیم بنی و یاقوب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی دین اسلام کی وسیعت فرمائی <تصفيق> یا بنی یا فرمایا اے میرے بیٹوں ان اللہ دینہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین اسلام کو چن لیا تمہیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے تمو تن اللہ و ان تم مسلمون تم اسلام کی حالت میں ہی اس دنیا سے جانا ایمان کی سلامتی کی فکر کا درس حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو دیا قرآن پاک سے محبت رکھنے والے بھائیوں اور بہنوں آج ہم غور کریں کہ ایمان کی قدر و منزلت کیوں نکل گئی ایمان کی حفاظت کی فکر کیوں نہیں ایمان ضائع ہونے کو ناقابل تلافی نقصان کیوں نہیں سمجھتے ان اعمال اور افعال سے کیوں نہیں بچتے جو ایمان کو ضائع کرنے والے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کفار دشمنان اسلام نے مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کی قدر و منزلت کو نکال دیا اس کی اہمیت کو کم کر دیا فہاشی اریا بے حیائی بے پردگی میں مبتلا کر دیا کیونکہ جب انسان شرم و حیا سے دور ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے علی سب میں فرمایا الحیا من المان حیا شرم و حیا ایمان کا ایک اہم جز ہے دشمنان اسلام نے بڑی سازش کرتے ہوئے بے حیائی کو عام کیا اور مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کر دیا اللہ اور اس کے رسول کے یہ دشمن ہیں ہمیں ان یہود و نصارہ کفار حنوت دشمن اسلام ہیں ان کی سازشوں کو سمجھنا ہے بے حیائی سے بچنا ہے اگر ہم نے ان کی باتوں پر عمل کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے آئیے قرآن مجید و حمید کو سماعت کیجیے سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو اور ایک سو ایک اور ایک سو دو میں اشاد ہے یادین <سؤال> اے ایمان والوں کتاب اگر اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ایک گروہ کی باتیں تم نے مانی اور ان کی خواہشات پر تم چلے ان کی باتوں کی تم نے پرما برداری کی ردو بَعْدَ باد ایمانی یہ <كافرين> تمہارے ایمان لانے کے باوجود تمہیں ایک کافر بنا کر چھوڑیں گے یہ تمہارے ایمان کو برباد کر دیں گے وَكَيْفَ کئی وَأَنْتُمْ فرو عَلَيْكُمْ علیہ اللَّهِ تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں وَفِيكُمْ فی تم میں اللہ کے رسول جلوہ اپروز ہے ایمان کی حفاظت کا طریقہ بیان کیا گیا جو اللہ کی شریعت کی رسی مضبوطی سے تھام لے فقد ہدیہ الا سستقی بے شک وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کیا گیا يَا آمنوا اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے وَلَا تَموتنَّ إِلَّا وَأَنتُم تم اسی حالت میں دنیا سے جانا کہ تم مسلمان ہو یعنی ہر وقت ایمان کی سلامتی کی فکر رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جنت کے سردار ہیں حضور جس کی طرف اشارہ کر دیں اور اسے جنتی قرار دے دیں وہ جنتی ہے اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے مگر اکثر نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے ہماری تعلیم کے لیے ہے اللہ مقلب القلوبی اے دلوں کو پھیرنے والے سب قلبی اللہ دینک اے پروردگار میرے دل کو تیرے دین اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرما حضرت امام حسن بصری نے ایک موقع پر ایک روایت پیش کی کہ ایک شخص جہنم میں ہوگا اور جہنم سے مسلمان نکل کر جنت میں جائیں گے جو گناگار مسلمان ہوں گے جہنم میں عذاب پا کر اللہ کی رحمت کے صدقے میں یہ حضور کی شفاعت کے صدقے میں وہ جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں سب سے آخر میں ایک مسلمان رہ جائے گا اب وہ جہنم سے نکلے گا اور جنت میں جائے گا تو جب جہنم سے نکلے گا تو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا اسے اب حیات میں غوطہ دیا جائے گا اور پھر اس کا جسم مکمل ہوگا اور پھر وہ جنت میں داخل ہوگا حضرت امام حسن بصری رونے لگے اور کہنے لگے کاش یہ میں ہوتا لوگوں نے کہا ارے آپ کیسی دعا کر رہے ہیں یہ تو کئی سال جہنم میں رہ کر پھر جنت میں جائے گا آپ نے فرمایا کچھ بھی ہے اس حدیث میں اس کے جنتی ہونے کی بشارت ہے یہ جنت میں جائے گا اس لیے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہوگا اور میں نہیں جانتا کہ میرا ایمان کا خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ حسن بصری جو نیکوں کے سردار ہیں انہیں بھی اپنے ایمان کی فکر ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عید کے دن رو رہے تھے جو ولیوں کے سردار ہیں کسی نے کہا حضرت عید کے دن ہے آپ رو رہے ہیں عید کی رات تھی اور آپ رو رہے تھے تو آپ نے کہا کہ ہاں کل عید ہے پھر آپ نے ایک فارسی شیر کہا جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے کل عید ہے عبد القادر جیلانی کی عید تو اس دن ہوگی جب ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہو جائے گا ایک بزرگ اپنے گھر میں بیٹھے تھے زوردار ہوا چلی رات کا وقت تھا چراغ بجھ گیا تو رونے لگے کسی نے کہا حضرت اس میں رونے کی کیا بات ابھی ہم چراغ جلا دیتے ہیں یہ تو معمولی سے نقصان ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب کیوں رو رہے ہیں اب اللہ کے نیک بندوں کی سوچ دیکھیں انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ہوا چلی چراغ بج گیا کہیں میرے ایمان کے چراغ پر شیطان ہوا نہ چلائے اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں شیطانی ہوا چلے اور میرا ایمان بج نہ جائے اللہ اکبر وہ تو وہ ہیں جن کے ایمان محفوظ ہیں لیکن پھر بھی اپنے ایمان کیوں فکر ہے یہ فکر کیوں ہے اس لیے کہ قرآن مجید فقا حمید سور بقرہ آیت نمبر دو سو سترہ میں فرمایا ہی پیامت و کافر جو کوئی دین اسلام سے پھر جائے اور کفر کی حالت میں مر جائے تو شب آمال دنیا وال آخرا یہی جی وہ لوگ ہیں جن کے دنیا اور آخرت میں تمام اعمال برباد ہو جائیں یہ ناقابل تلافی نقصان ہے چاہے کتنے ہی نیک امال کیے ہوں چاہے کتنے ہی اچھے کام کیے ہوں اگر ایمان پر موت نصیب نہ ہوئی تو ہمیشہ کے تباہی ہے بلکہ دنیا کے اندر کوئی کفر بک دے اور پھر توبہ بھی کر لے ایمان بھی لے آئے لیکن پھر بھی زبان سے کفر نکل جانا بہت بڑا نقصان ہے کہ جو نیکیاں پہلے ہوئی ہیں سب برباد ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ پہلے حج کیا تھا پھر زبان سے کلمہ کفر نکل گیا وہ کافر ہو گیا اب دوبارہ وہ اسلام لے آتا ہے تو پہلا حج ضائع ہو گیا اب اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو پھر دوبارہ حج فرض ادا کرنا ہوگا تو ایمان کا ضائع ہونا ایک ناقابل تلافی نقصان ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے آئیے اب ہم یہ غور کریں کہ ایمان ضائع کیوں ہو جاتا ہے کن کن وجوہات کی وجہ سے ایمان ضائع ہوتا ہے یہ بہت اہم باتیں ہیں عام طور پر ہوتا یہ کہ جب بیان شروع ہوتا ہے تو عوام جوش میں ہوتی ہے جب اختتام ہوتا ہے تو ہم شیطان کی طرف سے تھکن کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن یہ بہت اہم باتیں ہیں تو ہمیں شیطان غافل نہ ہونے دے پوری توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سماعت کریں سب سے پہلی وجہ ایمان ضائع ہونے کی ایمان کی قدر نہ کرنا اس کی اہمیت نہ سمجھنا اس کی سلامتی کی فکر نہ کرنا اور اللہ نے ایمان کی دولت دی اس پر شکر نہ ادا کرنا یہ ایمان کے ضائع ہونے کا سبب ہے فلم بن باورہ پنی اسرائیل کا ایک عابد تھا اس کا ایمان برباد ہو گیا لیکن جب تک یہ عابد تھا یہ بہت بڑا عالم بھی تھا جب یہ اوپر نگاہ کرتا تو عرش الہی کو دیکھ لیتا لوہے محفوظ کی تحریر پڑھ لیتا بارہ ہزار اس کے مدرسے میں طلبا ہوتے جو اس کے منہ سے نکلے ہوئے ہر جملے کو لکھ لیتے آیت نمبر ون فائف میں اس بلم بن باغ کا ذکر ہے اے محبوب انہیں آپ ہماری آیتیں پڑھ کے سنائیں اور اس شخص کا واقعہ سنائیں جسے ہم نے اپنی سے اور علم کے نور سے نکل گیا فَأَتْبَعَهُ <الشَّيطان> شیطان نے اسے اپنے پیچھے لگا لیا فکان <الْغَابِين> وہ گمراہ ہو گیا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا اگر ہم چاہتے تو اس کے علم اور پرہیزگاری کی بدولت اسے بلند کر دیتے مگر اس کا ایمان برباد ہو گیا لہذا کوئی بلندی اسے نصیب نہ ہو سکی والا کن نہ ہو اخلا لیکن وہ زمین سے چپک گیا اور تباہ ہو گیا وَاتَّبَعَ تباہ ہوا ہو اس نے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کی فَمَثَلُهُ کماسل کلب اس کی مثال کتے جیسی مثال ہے ان تحمل علی یلحت او تت رخ اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی زبان نکالے اور تو اسے چھوڑ دے تب بھی کتا زبان نکالے اس کا ایمان برباد ہوا تو زبان اس کی باہر آ گئی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی نبی کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے اس کا ایمان برباد ہو گیا عارفین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کبھی اپنے ایمان کی قدر نہ کی اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہ کیا اس لیے اس کا ایمان برباد ہو گیا اللہ حضرت امام احل سنت امام احمد رضا علی رحمان لکھتے ہیں کہ صالحین فرماتے ہیں جسے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوگی خطرہ یہ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہو جائے گا اس واقعے میں یہ بھی معلوم ہوا بلند بن باورا نے نبی کی توہین کی نبی کی توہین تباہی اور بربادی ہے آج لوگ حضرت آدم علیہ صلاحت وسلام حضرت یونس علیہ صلاۃ والسلام کے واقعات جو قرآن و حدیث سے موجود ہیں اسے غلط انداز میں پیش کر کے انبیاء کی توہین کرتے ہیں انبیاء کی ادنا سی بھی توہین ایمان کو ضائع کر دیتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں اور اس کی سلامتی کے لیے دعا کریں دوسری وجہ جو ایمان کی بربادی کا سبب ہے وہ ہے بری سوسائٹی بری گیدرنگ بری صحبت بری دوستی کہ برے لوگ کی باتیں انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں اور اچھے لوگوں کی صحبت ان کی دوستی ایمان کو مضبوط کرتی ہے سور فرقان آیت نمبر ستائیس اور اٹھائیس اور انتیس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ بری دوستی کی وجہ سے جن کا ایمان برباد ہو جائے گا تو کل روز قیامت وہ افسوس کریں گے وہ یوما یام و اعلی ید اس قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کو چبائے گا افسوس کی وجہ سے یقول یا لئی تنخ تمہار رسول سبیلا وہ کہے گا تھا افسوس یا لئی تنی کاش میں مع الرسول سبیلا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ان کے ساتھ اسلام کی راہ اختیار کر لیتا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا فلاں افسوس کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا لقد عدل ذکری باد عنی میرے پاس نصیحت آ چکی تھی ایمان آ چکا تھا پھر میرے دوست نے مجھے گمراہ کر دیا وہ کان شیطان ال شیطان انسان کو بالکل بے یار و مددگار کر کے چھوڑتا ہے یعنی مکمل تباہ کر کے وہ چھوڑتا ہے یہاں تک کہ انسان جب نزا کے عالم میں ہوتا ہے اس وقت بھی شیطان ایمان ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کا ذکر ابھی آپ سماپت کریں حضرت ابن عساکر فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کسی مریض کے کنارے بیٹھے تھے اور انہیں ایک کلمے کی تلقین کرنے لگے تو اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا آپ نے فرمایا یہ بتا دنیا کے اندر تیری دوستی کس شخص سے تھی تو اس نے کہا دنیا میں میرا ایک دوست تھا جو صدیقی اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا کہتا تھا آپ نے فرمایا اس برے دوست کی دوستی کی وجہ سے اب تجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تو برے لوگوں کی صحبت سے اور دوستی سے بچنا چاہیے جب ہم ٹی وی کھولیں یہ کسی کی تقریر سنیں یہ کسی کی بات سنیں یہ بات یاد رکھیں کہ جو یہودی ہے عیسائی ہے کافر ہے ہندو ہے بدعقیدہ ہے ہمیں اس کی باتیں نہیں سننی چاہیں حضرت علامہ ابن سیرین جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی کے دور میں تھے تابعی بزرگ ہیں لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہیں امام اعظم خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے علامہ ابن سیرین کے پاس گئے اس قدر بڑے عالم ہیں دو بد عقیدہ شخص ان کے پاس آئے جو قیامت کو تو مانتے تھے لیکن تقدیر کا انکار کرتے تھے ان لوگوں نے کہا ہم آپ کو دو حدیثیں سناتے ہیں تو علامہ ابن سیرین نے کہا مجھے تم سے حدیثیں نہیں سنی تو وہ کہنے لگے چلو اچھا ہم آپ کو قرآن کی دو آیتیں سناتے ہیں تو آپ نے فرمایا قرآن میری آنکھوں کا نور ہے مگر مجھے تمہارے منحص منہ سے قرآن بھی نہیں سننا اور اپنی انگلیاں آپ نے کانوں میں ڈالی کہا تم کھڑے ہو جاؤ یا میں چلا جاتا ہوں لوگوں نے کہا حضرت آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں ان سے قرآن کی دو دعیتیں سن لے لیتے آپ نے فرمایا مجھے یہ ڈر لگا کہ یہ قرآن کی دو دعیتیں پڑھ کر کوئی غلط تفسیر کر دیں اور میرا ایمان برباد ہو جائے تو میں کیا کروں گا تابعی بزرگ ہیں انہیں بھی اپنے ایمان کی فکر ہے ایمان کی بربادی کا تیسرا سبب ہے اللہ کے ولی سے دشمنی رکھنا بخاری شریف حدیث قدسی میں فرمایا من عادا فقد آغنتو بالحر جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے علامہ شامی فتح و شامی میں فرماتے ہیں علامہ شامی آپ بڑے مشہور و معروف بزرگ ہیں حنفی دارالفتہ چاہے غوث اعظم کو ماننے والا کوئی شخص ہو یا نہ ہو تبھی وہ فتویٰ لکھنے جائے گا تو علامہ شامی کے فتح و شامی اسے حاجت رہتی ہے اور اس کے مطالعے بغیر دارالفتہ کی لائبریری اور مفتی کا مطالعہ مکمل نہیں ہوتا اتنے بڑے بزرگ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ من آدالی ولی فقل بلحرب کے معنی یہ ہے کہ جو ولی کے مقام و مرتبے کو تسلیم نہیں کرتا اور ان کی توہین و بے ادبی کرتا ہے مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا اور مرتے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے چوتھی وجہ جس کی وجہ سے ایمان ضائع ہوتا ہے وہ ہے گناہ کرنا گناہ کرنے کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو ہوا کا ایک ہی جھونکا اسے بجا دیتا ہے روب میں علامہ اسماعیل حقی علیہ رحم لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شیطان انسانی روپ میں آیا اور اپنے ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے ہوئے آیا اور کہنے لگا یہ پانی کی وہ بوتل ہے جس کے بدلے میں میں نژ کے عالم میں مسلمانوں کے ایمان کو برباد کر دیتا ہوں نژ کے عالم میں ایسی پیاس لگتی ہے جو گناگار مسلمان ہوتا ہے اسے ایسی پیاس لگتی ہے کہ ساتوں سمندر کے برابر پانی پلا دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے تو نژ کے عالم میں شیطان ہمیں نظر نہیں آتا مرنے والے کو نظر آتا ہے اور اسے کہتا ہے یہ پانی چاہیے وہ کہتے ہیں ہاں بہت پیاس لگی ہے تو کہے گا مجھے خدا مان لو مجھے سدا کر لو یا اسلام سے بیدار ہو جاؤ جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے اور جس کی تباہی مقدر ہوتی ہے تو وہ پانی کے بدلے اپنا ایمان بیچ دیتا ہے حضرت امام غزالی علیہ رحمٰ آپ فرماتے ہیں کہ سکرات کے عالم میں اس قدر شدید تکلیف ہوتی ہے کہ عقل جاتی رہتی ہے اس وقت عقل کام نہیں کرتی اب سوچیں شدید بخار ہو سر میں درد ہو تو انسان بسا اوقات غلط فیصلے کر لیتا ہے تو نزا کی وہ شدید تکالیف جو گناگار کو ہوں گی کہ اگر اس تکلیف کا ایک قطرہ ایک ذرہ دنیا پر ڈالا جائے تو دنیا ہلاک ہو جائے ایک ایک رومٹے پر فرشتے پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں یہاں تک کہ زبان پر کتنے فرشتے اسے قابو کیے ہوئے ہوتے ہیں اگر ایسا نہ ہو تو مرنے والا چیخو پکار کرتا ہوا جنگلوں میں نکل جائے فرمایا اس موقع پر شیطان اس کے والدین اس کے رشتہ دار اس کے دوستوں کی شکل میں آتا ہے یعنی جو والدین اس کے دوست انتقال کر گئے ہوتے ہیں اس کی شکل میں شیطان آتا ہے اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ شخص مرنے والا کس مذہب کی طرف زیادہ مائل ہے اگر وہ یہودی کلچر کو ماننے والا ہوگا اور یہودیوں سے متاثر ہوگا تو شیطان اس کے سامنے آ کر یہ کہے گا کہ دیکھو ہم تو مر گئے اس کے دوستوں کی شکل میں آ کر کہے گا ہم تم سے پہلے مرے ہیں ہم جانتے ہیں کہ نعوذ باللہ میں ظالق اسلام سچا مذہب نہیں تو یہودی بن جا اگر وہ عیسائیوں سے متاثر ہوگا یہ کسی بھی باطل فرقے یا عقیدے سے متاثر ہوگا یا شک میں مبتلا ہوگا تو شیطان ان کے سامنے یہی باتیں کریں گے شیاطین مختلف آ کر اور وہ سمجھے گا میرا دوست مجھے کہہ رہا ہے وہ کہیں گے ہم تمہارے ہمدرد ہیں ہم نے تو قبر کا عذاب دیکھ لیا اسلام سچا مذہب نہیں ہے نا اوزب بلّ مزاج جس کا ایمان کمزور ہوگا گناہوں کے سبب اور جس کی بربادی مقدر ہوگی وہ باتوں میں آ جائے گا اور اسلام سے چلا جائے گا تو گناہ کرنا ایمان کی کمزوری کا باعث ہے آئیے ہم چند وہ گناہ سمات کریں کہ روایتوں میں بیان کیا گیا کہ یہ ایسے گناہ ہیں جس سے ایمان ضائع ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں نمبر ایک باہر شریعت ایک کتاب کا نام ہے تیسرے حصے میں حضرت امام اہل سنت کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کیا فرماتے ہیں صالحین کا ارشاد ہے جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے گا اذان ہو رہی ہے اور دنیاوی باتیں جاری ہیں بعض لوگ تو ازان کے دوران فلم ڈرامے ڈرام دیکھتے رہتے ہیں اس پر مع اللہ برے خاتمے کا خوف ہے اس کے ایمان ضائع ہونے کا خوف ہے لہذا نیت کیجئے اب جب ہم اذان سنیں گے تو خاموش ہو کر ازان کا جواب دیں گے اور اذان کے دوران گفتگو اور بات چیت نہیں کریں گے دوسرا گناہ جو ایمان کے ذائل ہونے کا اکثر سبب بنتا ہے ترمزیز شریف میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا حج کرنے سے جسے نہ ظاہری حاجت مانے ہوئی نہ بادشاہ ظالم نہ کوئی ایسا مرض جو روک دے یعنی جو حج کرنے پر قادر ہے اس پر حج فرض بھی ہے اور اس نے حج نہیں کیا اور تاخیر کی اس حال میں وہ مر گیا تو آپ نے فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ عیسائی ہو کر مرے یعنی فرض حج ادا کرنے میں تاخیر کرنا بلا شرعی مجبوری کے ایسا کرنا یہ ایمان کے زائل ہونے کا ایک سبب ہے میں حضرت امام مالک بن دینار کا واقعہ مذکور ہے کہ آپ ایک مریض کے پاس گئے اور اسے کلمے کی تلقین کی جہاں بھی آتا ہے کہ کلمے کی تلقین کی اس کے یہ معنی نہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ تو کلمہ پڑھ بلکہ مرنے والے کے سامنے کلمے کا ورد کیا جائے تاکہ اسے کلمہ یاد آ جائے تو آپ کلمے کا ورد کرنے لگے تو وہ کلمہ سن کے کہتا دس گیارہ دس گیارہ دس گیارہ آپ نے فرمائی کیا بات ہے تو یہ دس گیارہ کیوں کرتا ہے اس نے کہا کہ ایک آگ کا پہاڑ ہے ایک آگ کا شولا ہے جب میں کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ آگے بڑھنے لگتا ہے مجھے جلانے لگتا ہے تو میری زبان سے کلمے کی بجائے دس گیارہ نکلتا ہے آپ نے فرمایا تو زندگی میں کیا کام کرتا تھا تو اس نے کہا میں ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا منہاج العابدین میں امام غزالی اللہ رامہ فرماتے ہیں کہ فضیل بن ایاز رحمت اللہ کی کا ایک شاگرد مرنے لگا تو آپ نے سوری یاسین شریف کی تلاوت کی تو وہ کہنے لگا کہ یاسین بند کر دو میرے سامنے یاسین مت پڑھو خاموش ہو گئے پر کلمے کا ورد کرنے لگے تو اس نے کہا کہ ناوز و ظالق میں ہرگز کلمہ نہیں پڑھوں گا میں اس کلمے سے بیزار ہوں استخر اللہ یہ جملہ کہا اور یہ مر گیا حضرت فضیل بن نیاز روتے رہے اور چالیس دن تک دن ہو کے رات ہو آپ کی آنکھیں نم رہتی ہیں اور آپ پر بڑا شدید خوف تاری رہا اور افسوس بھی تھا چالیس دن کے بعد رات کو خواب میں آپ نے دیکھا کہ فرشتے اس نوجوان کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا تو جہنم میں کیوں جا رہا ہے تیرا ایمان کیوں برباد ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں تین گناہ کرتا تھا ایک تو میں حسد کرتا تھا حسد سے مراد یہ کہ مسلمانوں کی نعمتوں پر جلتا تھا اور میری تمنا ہوتی کہ مسلمان سے نعمت دور ہو جائے اور کسی مسلمان کے نقصان پر میں خوش ہوتا تھا دوسرا مجھ میں عیب یہ تھا میں چغلی کرتا تھا ایک کی بات دوسرے کو پہنچا کر میں آپس میں لڑائی کروا دیتا اور تیسرا عیب یہ تھا کہ مجھے ایک بیماری تھی تو طبیب نے مجھے کہا تھا کہ سال میں ایک دفعہ تم شراب کا ایک گلاس پی لیا کرو تو شراب کا ایک گلاس سال میں پینے کی وجہ سے چغلی کرنے کی وجہ سے اور حسد کرنے کی وجہ سے میرا ایمان برباد ہو گیا شرب و میں امام الدین سیدتی شافئی علیہ رحمٰ فرماتے ہیں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں برے خاتمے کے چار اسباب ہیں نمبر ایک نماز میں سستی کرنا نمبر دو شراب پینا نمبر تین والدین کی نافرمانی کرنا اور نمبر چار مسلمانوں کو تکلیف دینا ہمیں چاہیے کہ ہم جو اسباب سنتے جا رہے ہیں ساتھ میں نیت بھی کرتے جائیں کہ ہم ان تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ نہ مسلمان کو تکلیف دیں گے نہ والدین کی نافرمانی کریں گے اور نہ نماز میں سستی کریں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو شراب سے بھی محفوظ فرمائے حضرت عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں ایک شخص کو میں نے غلاف کے کعبہ سے لپٹا ہوا دیکھا وہ رو رہا ہے اور ایک ہی دعا کر رہا ہے اے پروردگار تو مجھے ایمان پر موت عطا فرما آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے تو اور کوئی دعا نہیں کرتا اس نے کہا میرے دو بھائی تھے دونوں کئی سال تک اچھے کام کرتے رہے اور بظاہر انہوں نے بڑے لوگوں کے لیے ہمدردانہ کام کیے اچھے کام کیے لیکن جب دونوں میں سے ایک کا انتقال ہونے لگا ہم سے اس نے کہا کہ قرآن دو تو اس کے سامنے قرآن پیش کیا گیا تو اس نے قرآن ہاتھ میں لے کر قرآن کی بیعدہ بھی ادبی اور کہا میں عیسائی ہوں دوسرے کا انتقال ہونے لگا اس نے بھی قرآن کی بھی ادبی کی اور اس کا بھی خاتمہ کفر پر ہوا اب مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ دونوں کیا گناہ کرتے تھے کہ یوں تو اچھے تھے مگر ایک گناہ میں یہ مبتلا تھے یہ وہ گناہ ہے جو آج مسلمانوں کی اکثریت مبتلا ہے یہ وہ گناہ ہے جو ایمان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے کہا کہ یہ نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے بد نگاہی کرتے تھے بد نگاہی کرنے سے نا محرم عورتوں کو دیکھا جائے یا عورتیں نا محرم مردوں کو دیکھے تو بد نگاہی کرنے سے ایمان ضائع ہونے کے بہت زیادہ چانسیز ہیں ایمان ضائع ہونے کا پانچواں یہ سبب ہے علم کی کمی علم حاصل کرنا فرض ہے معلومات کی کمی کوئی عذر نہیں ہے اب شری مسئلہ یہ ہے کہ فرض قطعی کو فرض نہ سمجھنا کفر ہے پسند نماز کی فرضیت کا کوئی انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا حرام قطعی کو حلال سمجھنا کفر ہے یعنی شراب امر کو کوئی حلال سمجھے سود کو حلال سمجھے جوئے کو حلال سمجھے تو کافر ہو جائے گا آج روشن خیالی کے نام پر یہ ایک وبا بڑی عام ہو گئی کہ پہلے لوگ گناہ کرتے تھے تو گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتے تھے اب لوگ گناہ بھی کرتے ہیں اور گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے بسا اوقات گناہ کو گناہ نہ سمجھنا ایمان کو ضائع کر دیتا ہے شریعت کا مذاق اڑانا جنت جہنم کی توہین کرنا یہ بھی ایمان کو ضائع کرتا ہے اسی طرح اللہ رب العالمین کی شان میں بے ادبی والے جملے کہنا اس سے بھی ایمان ضائع ہو جاتا ہے فلمی اشعار میں گانوں میں اسی طرح ڈراموں اور فلموں میں جو جملے بولے جاتے ہیں اس میں بھی کفریات ہوتے ہیں یہ جملے اگر کوئی بولے یا شوق سے سنے یا اس پر خوش ہو تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا اسی طرح اگر ہمارے دوست کوئی کلمہ کفر کہیں تو ہمیں تائید میں سر نہیں ہلانا چاہیے اور اس پر خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کی مذمت کرنی چاہیے کہ جملہ صحیح نہیں ہے مثلا ماز لوگ اس طرح کہتے ہیں مذاق مذاق میں نعوذ نوزلّہ مزالب کہ بھائی تم کیا کرتے ہو فجر کی نماز پڑھتے ہو ہاں جی فجر کی نماز پڑھتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں میں تو اپنے مسائل کے لیے فجر کی نماز کے بعد دعا کرتا ہوں فجر کی نماز کے بعد دعا بڑی قبول ہوتی ہے تو سامنے والا مذاق کرتے ہو اگر یہ کہہ دے تو کافر ہو جائے گا مثلاً یہ کہہ ہے کہ ہاں صبح صبح دعا کر لیا کرو اللہ تعالیٰ فارغ ہوتا ہے نعوذ باللہ نوزب ظالم تو اب چاہے اس کے دل میں کفر نہیں ہو لیکن مزاق میں یہ جملہ کہنا یہ کفر ہے یہ تو ایک مثال ہے ایسے بے شمار جملے مزاق میں اور بے احتیاطی میں کہے جاتے ہیں آخر میں یہ سماعت کر لیجئے کہ اب ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں کفار کا انجام ذہن میں رکھیں کہ اگر کفر پر موت ہوئی تو ہمیشہ کے لیے تباہی ہے ہمیشہ ایمان کی سلامتی کی دعا ضرور مانگیں اچھے اور نیک دوست بنائیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے اور سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ زبان کی حفاظت کریں حدیث پاک میں فرمایا انسان زبان سے ایک ایسا جملہ کہہ دیتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے تباہی مقدر کر دی جاتی ہے اکثر و بیشتر تجدید ایمان کرتے رہیں کہ کہیں غلطی میں کوئی جملہ نکل گیا ہو تو اللہ معاف فرمائے خصوصاً جب کلمہ کفر نکل جائے تو فوراً توبہ کر لیں اور فوراً تجدید ایمان کر لیں تجدید ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کہیں کہ یہ جو کفر میرے منہ سے نکلا میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور یاد نہ ہو تو اس طرح کہیں کہ اگر مجھ سے کوئی کفر نکل گیا ہو کوئی مجھ سے کفر ہو گیا ہو تو میں توبہ کرتا ہوں اور پھر کلمہ پڑھ لیں ایک مرتبہ ہم بھی تجدید ایمان کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ اگر آج تک مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو کوئی کلمائے کفر میری زبان سے نکل گیا ہو تو میں توبہ کرتا ہوں اور اس سے بیزار ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخر میں سماعت کر لیجئے کہ ایمان کی مضبوطی کے لیے قرآن کے نور سے منور ہونا انتہائی ضروری ہے انشاءاللہ اللہ نورے قرآن سے منور ہوں گے تو ظاہر اور باطن روشن ہوگا ایمان کی سلامتی نصیب ہوگی اللہ رب العالمین ہمیں نور قرآرآن پاک سے منور فرمائے اور ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور خود بھی قرآن سے منور ہم ہو جائیں اور قرآن کی دعوت خوب عام کریں جو قرآن کی دعوت عام کرتے ہیں اللہ تعالی انہیں دونوں جہاں کی خوشیوں سے مالا مال فرمائے وما علینا البلاک الرمبی